جب اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہا اس طرح ہوا مگر سید ناری رضی اللہ تعالیٰ تو آپ کے حکم درمی جان کو وار دیا تھا نا تو یہ آپ کی فضیلت ہے کہ آپ رسول اللہ کے حکم درمی جان کو اور ان کو ایک بات یہ بھی پتا تھی کہ جب سرکار نے فرما دیا کہ تمہیں جو ہے وہ امانتیں تقسیم کرنی ہے تو سرکار کا قول حق ہے اور سچ ہے اور میری جان کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا چاہے دنیا کچھ بھی کر لے علامہ مسئلہ اب کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی ہے بڑی مثالیں ملتی ہیں کہ جس طرح کے فیصلے مولا علی فرمایا کرتے تھے اس کی مثال آج تاریخ میں نہیں ملتی بلکہ واقعے میں جہاں پہ عمر فاروق اللہ تعالیٰ عہوں نے خود ہی فرمایا تھا کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا میں مطلقن بیان کرے کے فیصلے کس قسم کے ہوا کرتے ہیں فیصلے کا تو آپ نے خود یہ فاروق اعظم رضی اللہ کے قول سے فرما دی ہے یقیناً نبی کریم علی السلام کی سیر مبارک سے حکمت علم کا عرفان پانے والے ہیں اور اس میں میں ایک حدیث پاک یہاں پر پیش کر دوں جب حضرت علی رضی اللہ علام کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا اور حاکم بنا کر اور وہاں کے تمام امور کو سنبھالنے کے لیے وہاں پر روانہ کیا تھا تو چند لوگوں نے اس پر چون کی تھی اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال فرمایا اور فرمایا کہ تم میرے علی سے اور کیا چاہتے ہو یعنی جو اس کا فیصلہ ہے وہ میرا ہی فیصلہ ہے ٹھیک اور عدل اور انصاف کی جو کہ کثیر واقعات ہیں اس میں سے ایک واقعہ میں فاروق اعظم ہی کے حوالے سے از کر چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک جنگ کے لیے مشاورت کر رہے تھے تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے سیدھی مشاورت کی کہ آپ یہ بتائیے کہ جناب فلاں علاقے کے اندر جو میں جا رہا ہوں جنگ کے لیے تو کیا میرا وہاں پر جانا صحیح رہے گا حضرت علی نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار فرمائی اس کے بعد جو فیصلہ اور جو مشورہ آپ نے مرحمت فرمایا تھا تو وہ یقیناً قدل کی وہ تاریخ ہے کہ جس سے اسلام کو ایک بہت بڑا نظام ملا آپ نے فرمایا حضرت عمر سے کہ آپ کا روب و جلال اتنا ہے اور مسلمانوں کی صفوں اس میں استقامت اور اتحاد اتنی ہے کہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرا قیاس اور میرا علم یہ کہتا ہے کہ آپ مدینے میں بیٹھ جائیں اور جو چکی ہوتی ہے تو جب دیکھتے ہیں جو چکی چلتی ہے اور جو ہے کہ پرانے زمانے میں جو ہے کہ وہ ابھی بھی گاؤں دیہات میں ہوتا ہے کہ پانی کے جھرنے کے ساتھ لگی ہوتی ہے تو اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں اور اس میں ایک میخ لگی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چکی کی گویا کی استقرار باقی رہتا ہے تو اس میخ کو قطب کہتے ہیں تو فرمایا آپ نے کہ حضرت عمر سے کہ آپ قطب ہیں آپ یہی بحثیت میخ کی طرح یہاں جمے رہیں اور ساری دنیا کو کفار مبصل کریں ٹھیک ہے بات جاری رکھیں گے کالوں شامل کریں گے السلام علیکم شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی اچھا جی تو یہ معاملہ تھا ان کا پیمو فراست کا کہ جہاں پر آپ انصاف کے فیصلے جو بہت وہ بہترین انداز سے کیا کرتے تھے اچھا بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں کہ مطلب اولاد نرینا تو نہیں تھی کہ وہاں سے نسل چلتی تو مولا علی کو یہ شرف عطا کیا کہ آپ کی نسل جو ہے آپ کی بیٹی کے ذریعے سے آگے بڑی اس پہ کلام کریں گے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے سے ایک مختصر مولا علی کرمولا وجل کریم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے جناب اپنے اگلے کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم علیکم السلام اسلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام ہلو جی فرمائیے جی جنید بھائی مجھے آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت علی کی شخصیت کے بارے میں میں جاننا چاہتی ہوں ٹھیک <سلام> आपको آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی امجد بھائی آپ سے جانی باتیں ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چنشا شامل کرتے ہیں مجھے تو ہے خدا آئے گی میری باری مجھے تو مدینے کی ہے بے کری خدا جانے کب سمت ہماری ہماری بلو دیتی جالی ہو یسمت ہماری مجھے تو مدی لیتی ہے بے تر ماشاء مفید صاحب آپ سے کلام ہوگا ان شاء اللہ آپ سے چل رہی تھی کہ جو نسل کا سلسلہ آگے بڑھا وہ فاطمت الزہر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے توسل سے بڑھا اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیے اس میں ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ نسل تو بیٹے سے چلتی ہے بیٹی سے کیسے چلی دراصل یہ تمام قاعدے اور ضابطے بنانے والے اللہ اس کے رسول ہیں رسول نے جو ضابطہ بنا دیا کہ نسل کس سے چلے گی پرس نہیں چلے گی تو یہ آپ ہی کے اختیار میں ہے اور آپ ہی کے اخبار پر تمام چیزیں متحقق ہوں گی درصل سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرینا اولاد تھی لیکن وہ گویا کے سن بلوق سے پہنچنے سے پہلے ان تمام کی وشال ہوگی اس میں علماء نے یہ لکھا کہ جناب وہ اس وجہ سے کہ اگر وہ بالغ ہو جاتی تو جس طرح کے پیچھے ایک تسلسل انبیاء آ کر رہا ہے کہ جناب ہر نبی کا بیٹا نبی ہوا اکشدیف کے ساتھ آپ کی اولاد اگر نبی نہ ہوتی تو یہ گویا کہ ایک سوال ہو جاتا عرب کے قریب نے کہہ دیا کہ ماکانہ محمد البش ابا رجالم کہ ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی نامی نام اس پر گران محمد ہے وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں کہ کہ مردوں کی نفیس لے کیجیے کہ سرکار کے جو بچے تھے وہ نابالغی کی عمر میں جو صاحبزادگان تھے وہ انتقال کر گئے پھر صرف عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اشاع فرمایا کہ لوگوں کا سلسلہ ان کے بیٹوں سے چلتا ہے میرا سلسلہ میری بیٹی سے چلے گا یعنی اور مطلب جو ہے ہم آل میں شمال کر سکتے ہیں جی بالکل یہی سرکار اصلاح اسلام میں سیدہ اظہرہ کو فرمایا کہ تمہاری اولاد میری اولاد ہے ٹھیک ہے اور لوگوں کا سلسلہ بیٹوں سے چلتا ہے میرا سلسلہ جو ہے وہ میری بیٹی سے چلے گا اور اس وقت حرتما میں حسن پیدا ہوئے رسائی بخاری کی روایت ہے اس وقت شید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس وقت ان کی ولادت کا منظر بھی بڑا پاکہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے وہ آپ کی ولادت عام بچوں کی طرح نہیں مل رہی تھی اور جب آپ انتہائی پاک شفاف صورت میں پیدا ہوئے و جمیل صورت تھی یوں لگتا ہے جس طرح جناب بال کسی نے سوارے ہیں تیل کسی نے لگایا ہے پاکیز کی شائستی سرکار گود میں ارشاد لے کر اشارہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا سید ہے میری امت کا سید ہے اللہ رب العزت اس کے دست پاک اور اس کے وجود کی برکش سے دو مسلمانوں کی گروہ میں یہ اختلاف ہوگا اس, اس کو اس دور, دور فرمائے گا ان کے صاحب یہ فرمائیے کہ حلیہ مبارک کے حوالے سے مولا علی کے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے سوال آیا کیسا حلیہ تھا کیسی شخصیت تھی سیدنا علی کا اللہ وجہ ال کا چہرہ مبارکہ چاند سے زیادہ حسین تھا شب اللہ, اللہ تبارک و تعالی کو تمام مردانہ احساس سے نوازا تھا لاڑے نہایت گھنے تھے اب آپ کا کچھ فصیر تھا لیکن بہت زیادہ نہیں اور مضبوط آپ کے باوجود تھے مضبوط آپ کا جسم تھا <سؤال> سننا آپ کا چوڑا تھا اور سر بھی آپ کا نہایت وسیع تھا جو آپ کی کامل اصل پہ دلالت کرتا تھا اور آپ کے کردار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتہ کے مطابق تھا <سؤال> ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں مختلف تفصیل تو نہیں ہو سکتی اس میں میدان جنگ ہے دشمن سامنے ہے <سؤال> دشمن مقابلہ کر رہا ہے آپ اس کو گراتے ہیں اس کے سر <سؤال> پہ سینے پہ بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس کی گردن اتارے <سؤال> <سؤال> دشمن نیچے سے لیتا رہتا آپ کے منہ پہ چھوٹ دیتا ہے آپ اسے چھوڑ کے اڑ جاتے ہے تو دشمن حیران ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ حضور میں نے تو آپ نے کیوں چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا آمد آمد اس پہ کلام کروائیں گے اور یہ تھوڑی سی تشنگی ناظرین آپ کے لیے رہے گی آپ رہیں گے حوالے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات اسٹار ٹائم کیشن اور مولا علی کرملا وز الکم کے حوالے سے گفتگو جو چل رہی ہے آپ کا میری محمد اقبال حاضر خدمت ہے وہ جسام بات مارے تھے ان کے حلیہ کے حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے میدان جنگ میں دشمن کو کے کا ہوا ہے اس کی گردن کاٹ کے الگ کر دیں گے اللہ کا دشمن ہے تو اس نے آپ کے چہرے مبارکہ پہ تھوک دیا تو آپ اسے چھوڑ کے الگ ہو گئے تو اس پر وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو آپ رشاد فرماتے ہیں اس نے بلکہ یہ کہا کہ میں نے تو آپ کے منہ پہ اس لیے تھوکا تھا کہ آپ کو زیادہ غصہ ہے اور تیزی سے میرا کام تمام کر دیں تاکہ مجھے کم سے کم تکلیف ہو آپ فرماتے ہیں بات یہ کہ پہرے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوکا تو میرا نفس بھی میں شامل ہو گیا تھا تو میں اس کو نفس کے لیے میں نہیں مارنا چاہتا کیا بات ہے ایک کالر کو السّلام علیکم السلام علیکم جناد انکل وعلیکم السلام میں رابیو خان کراچی سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے آپ سب کو میرا سلام وعلیکم السلام جی مینکا میں آج سوال ارتقا کے حوالے سے دو سوال آتے ہیں ایک ہے کہ جو ارتقا لیڈیز کے بارے میں جو ارتقا میں بیٹھے ہو تو ان کے ساتھ ہم وہاں پہ جا کر افطاری یا کر سکتے ہیں ٹھیک اور کمرے میں ہم جا کر سو سکتے ہیں ان کے ساتھ یا نہیں اور کیا پوچھنا چاہتی ہوں آپ کا پروگرام بہت اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا مکی صاحب بات پجاری رکھتے ہیں فضیلت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں مولا علی کی کئی فضیتیں آدیش میں بیان کی گئی میں چاہتا ہوں کہ مختصر کچھ آپ نے اس کے اوپر دیکھیں نبی کریم ربیف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے جس میں آپ لا شریک ہیں کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہی فرمایا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں اور یہ بہادری کا تمغہ تمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں ملا فرمایا کہ اے الی تم میرے ساتھ ایسے <سؤال> ہو جس طرح کے موسا علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون مگر میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پہ بھی آپ کو ان عنامات سے ان فضیلتوں سے نوازا جس میں کوئی اور شریک نہیں مثلاً اپنے دختر نے اختر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارا جگر کرار دیا وہ حضرت علی رضی اللہ نے آپ نے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی موقعات کے موقع پہ ان کو اپنا بھائی عطا فرمایا تو so اور آپ کی بہت فضیلتیں کردار کے حوالے سے جی کر رہا تھا جی جی تو ایک فضیلت میں بیان کرنا چاہوں جی گا کہ انسان کی بڑی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محاسرین میں محاسرین کے لوگوں کے فضل کو پہچانے مفتی صاحب اور شامل کریں گے ایک کالر کو السلام علیکم السلام جی سے جی مفتی انکلام اور سلام, جی انگل گوی سلام وعلیکم السلام انکل میرے دو سوال ہیں حضرت علی کی ثقافت کے بارے میں بتائیے کہ ان کا ثقافت کا حال کیسا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت علی نے جس قلعے کا پتہ کیا تھا اس کا نام کیا تھا جی ٹھیک بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی محاسرین کی آپ بات فرما رہے تھے کہ وہ فضیلت کو وہاں سے دیکھا جاتا ہے محاسرین کے فضل کو پہچانے اور اس کا اقرار کر دو بڑی فضیلت کے بارے میں باوجود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مقام و مرتبہ فرمایا کہ اس وقت عرب میں آپ کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ علام کی خدوص رشتہ داری تھی وہ کسی کو حاصل نہیں تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نکاح میں تھی اس تمام بڑے مراکز کے باوجود آپ نے اپنے زمانے کے جو بزرگ تھے جیسے سیدنا نبوب کے صدیق رضی اللہ تعالم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے فضل کو پہچانا اور ان کے فضل کی گواہی دی بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مجھے ان دو بزرگوں پر فضیلہ دیتا ہے میں اس کو وہ سزا دوں گا جو مفتری کو سزا دی جاتی ہے اچھی کوڑوں کی سزا لگاؤں گا اچھا اچھا صحافت کا کیا معاملہ تھا کہ کالر کا سوال بھی آیا علامہ صاحب کے آ, کہا یہ جاتا ہے کہ فقر و فاقہ ایک مزاج تھا مولانا کا اور ایک مزاج ان کا صحابت بھی تھا تو یہ دونوں جو مزاج ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیے فخر و فاقہ کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ فخر میں آپ کا حال یہ ہے کہ جس وقت آپ کی مثال کے وقت قریب ایک شخص کوفے میں آپ سے ملنے کے لیے گیا اور جب وہ وہاں پر پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی کا بڑا مشکل تھا تو وہ لنگر خانے کی طرف گیا اور اس نے دیکھا کہ مسجد کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا تو افطار کا وقت ہو گیا تو افطار کے وقت تو لوگوں نے افطاری کی تو دیکھتے ہیں کہ ایک شص بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے جو کی روٹی نکالی ہے اور وہ پانی میں ڈبو کر اس کو کھا رہا ہے اور اس سے وہ روٹی چب بھی نہیں رہی تو اب اسے بڑا ہوا اور بھی آیا وہ وہاں سے نکلا اور مطبخ کی گیا اور وہاں سے اپنی چادر میں کچھ کھانے جو تاز کو جمع کیا جب لانے لگا تو مدبخت کا جو نازم تھا اس نے روک کر کہا کہ کہاں نہیں آ رہے تو کہا کہ جناب مسجد میں شخص بیٹھا ہے اور اس ایک سوکھی روٹی ہے وہ پانی میں ڈبو کر کھاتا ہے لیکن نہ ہونے کی بنا پر معمر ہے تو اس وجہ سے سے چبایا بھی نہیں جاتا تو کہا کہ کس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو تو کہا فلاں فلا کے بارے میں فرما تم آئے یہاں پر کس کسی ہو غالی سے ملنے کے لیے تو جب وہ لوٹ کر وہاں پر گیا اور اس نے کہا کہ حضور یہ دنیا کی تمام نعمتیں اور تلزات زندگی، اور خواہشات اور یہ خشک روٹی آپ جبا رہے ہیں اور آپ سے چبتی بھی نہیں تو آپ نے وہ خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑا تھا فرمایا کہ یہ میری گویا کے ذات کی طاقت تھی میں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا وہ میری روحانی طاقت کیا بات ہے بات یہ ہے ناظرین کہ میں نے جیسا کہ ابتدان ایک بات کہی تھی کہ ہم تو دراصل اپنے الفاظوں کے براتب کو بلند کر رہے ہیں مولا علی کا تذکرہ کر کے کچھ اور کوشش کریں گے کچھ آپ بھی کوشش کریں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر چائن کی اس ٹرانسوشن, اسپیشل ٹرانسمیشن جو کہ مولا علی کرملا وجل کریم کے حوالے سے آئے ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی دلید بھائی میں تبسم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے اور میرے ساتھ میرے بھائی ہیں یاسرف گپتا جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ خانا کعبہ کا جو رکنے یامانی ہے اس کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے کہ جب گلی کی پیدائش ہوئی تھی تو یہ سب پھٹ گیا تھا تو اس پہ تھوڑی سی پلیز روشنی ڈالیے گا اور تھوڑا سا اس کا تفصیلی ہمیں نہ بتائیے گا کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا ہے اس بات کو آگے بڑھائیں گے اس حساب سے فرماتے ہیں کہ رکنے یامانی یہ تو تاریخ مجھے کوئی تاریخ کے حوالے سے تو نہیں گزرا باغا خانہ کا دروازہ تھا جس سے لوگ اندر جایا کرتے تھے آیا کرتے اور خورے ہی کے پاس چابی ہوا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ کا خاندان نہیں وہ تھا جس کے بعد چابی ہوا کرتی تھی یہی متونی خانہ کھانے کے یعنی پیدائش کے وقت کوئی کا پھٹا نہیں تھا یا کھلا نہیں تھا کسی تاریخ کے حوالے سے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی فرمانے کے حوالے سے علی اللہ کو اللہ تبارک نے وہ فرمائی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی جو آیت کریمہ وہ سید علی رضی اللہ کا ایک واقعہ ہے جس سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی تھی تو ایک فقیر نے آ کر سدا لگائی تو ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوران نماز ہی وہ انگوٹھی اس کو صدقہ کر دی تو یہ آئے تھے ہمارا ضروریات سے آپ کی ثقافت اندازہ کیا جا سکتا ہے سیح. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے فاتح خیبر اتنی شجاعت اتنی بہادری علم فراست عدل انصاف یعنی جس جہد پہ دیکھیں مولا علی جو ہیں وہاں پر نظر آتے ہیں ان کے شجاعت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یعنی فاتح خیبر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو خیبر کے حوالے سے تو صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کو یہ خیبر کے خاص قلعے کی فتح سے جھنڈا فرمایا تھا لیکن وہ متعدد دفاع جانے کے باوجود وہ قیلے میں بیٹھے ہوئے یہود نے اتنا زبردست <تصفح> گویا کہ مقابلہ کیا کہ وہ فتح کے قریب نہ ہو سکے <تصفح> جب صحابہ کرام بظاہر جو تھے یوں لگا کہ جناب مایوس ہوئے تو شیر عالم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور کریم نے اس فتح کو اس کے ہاتھ میں لکھ دیے <تصفح> اور اللہ اور اس کے رسول اس کو محبت <تصفح> محبت <تصفح> کرتا ہے تو اب ہر صحابی کے پر یہ بات آ رہی تھی کہ سب اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اب دیوانہ بار یہ دیکھ رہے تھے کہ مجرا کس کو دیا جاتا ہے سید عالم بہت لا ایک جملہ زبان پر تھا کہ اے نہ علی علی کہاں پر ہے <متصف> حضرت بلایا گیا حضرت علی آئے کو آنشو چشم تھا آنکھوں میں درد ہو رہا تھا سید عالم نے فرمایا کہ علی اب تم جاؤ گے اور خیبر کا یہ جی خلا خاص ہے اس کو تم فتح کرو گے بس کی حضور مجھے آشو چشم <mats> ہے میری آنکھیں دکھ رہی ہیں اس وقت ظہور پذیر ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لواب یعنی جو تھا لوب دہن وہ نکالا اور سید مولا علی آنکھوں میں ڈالا فرماتے کے آنکھوں میں لگنے کی دیر تھی کہ آنکھوں کا درد بھی ختم ہو گیا اور مجھے گویا کہ بشاشی ملی اور وہ جھنڈا لے کر آپ وہاں سے روانہ سیدنا امام راضی اللہ رحمان نے کرامت میں ذکر جس قلعے پر سب سے زیادہ زور تھا اس کے دروازے کے پیچھے یعنی قلعے میں جو یہود مسور تھے وہ کسی بھی صورت میں گویا کہ اندر آنے نہیں دیتے تھے تو سعیدنا علی کا راہ کریم نے دہلی سے اس دروازے کو کھینچا تھا فرمائے کھینچ کر اس کو اپنے گویا تلوار کے لیے ڈھال بنایا اور بعد میں جب اس کو ایک زمین کی ایک طرف پھیر دیا تو کہتے ہیں کہ چالیس مرد اس کو ہلاتے تھے تو وہ ہلتا نہیں بلکہ وہ جو مرحب جس انداز سے جس تفخر میں اور جس انا کے ہو میں بند ہو کے آیا تھا آپ نے تو ایک بار تلوار کے اندر ایک ہی بار میں اس کو برباد کر کے رکھ دیا تھا اچھا مفتی ایک بات یہ فرمائے دیکھیے یہ بات تو اپنی جگہ ہوئی کا واقعہ جو ہے ہے کہ اصر کی نماز ہے وہ فوج ہو رہی ہے سرکار مدینہ صلی کی گود ہے پیاری سی گود ہے میں صرف چاہتا ہوں کہ رد الشمس کا واقعہ محبت میں ضرور پذیر ہوا یہ سرکار نے اپنا موجودہ خود دکھانا تھا دیکھیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ محبت کا مظہر تھا جو رسول اللہ تعالیٰ بار گاہ پیش کیا اور دیکھیں اس میں بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ہوا تھا اس کے لیے بھی ہوا تھا हم. اچھا کیا آپ کہیں گے یہ ہم سنوائیں گے پوری دنیا کو لیکن ایک پہلے کالر پہ شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم سلام جناب میں مراد آباد یو پی انڈیا سے بول رہا ہوں جناب اور میں, میں یہ آپ لوگوں سے مفتی صاحبان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے بعد وزیر ان کے میدان میں ملکم تو مولا فاض علی مولا کے حوالے سے جو حدیث بیان کی تھی اس پہ ذرا روشنی ڈالیں اور ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کانفرنس میں اس پروگرام میں کہ اہل تشیقہ کوئی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتر پردیش ہندوستان سے ہمیں کال کی ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں مختصر سوقبے کے بعد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم ہلو علیکم السلام جی کالر کہاں سے میں کالا جی فرمائیے وعلیکم السلام <سلام> فرمائیے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ یہ سچ وسلم نے جب اپنی بیٹی فاپا رضی اللہ تعالیٰ علہ کی شادی کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری بیٹی کی زندگی میں حضرت علی جی کی شادی مت کرنا کرے اور پوچھے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے کہ مردوں کو جنت میں یہی نعمتیں ملیں گی ایک مرد کے لیے ستر ہونے <تصفح> تو براہ کرم یہ کنفیوژن میں رہے گی ذرا ڈیٹیل سے بتائے گا کہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اتنی ڈیٹیل سے اس پر اور مفتی صاحب نے جو ہے نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں کلام کیا لیکن بہرحال مختصر بتائیں گے آپ کو بتایا کیا ہے میں بہت کم وقت ہوتا ہے جانے میں آؤں گا کو جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کیا مولا علی کی محبت سورج کو تھا بلا شبہ یہ ایسا ہی ہوا تھا واقعی یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے لوٹے تو راستے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رام سے آپ نے سر مبارک رکھے آرام فرمایا نماز اثر چمک جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پریشان ہے کہ نماز سرکار صلی اللہ کے نیند آپ کے آرام کو مسلح ڈالوں لیکن آپ نے آرام مخلل نہیں ڈالا کہ آپ کے آنسو آگے سرکار کے دوران صلی اللہ نے دیکھا تو آپ نے سورج کو پلٹایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اور اس پر امام السلمت فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے جو کام کیا اس سے کیا درجہ احمد کو کہ مولا علی نے واردی تری نیند پر نماز وہ بھی نماز یا جو اعلیٰ خطر کی ہے معلوم ہوا کہ جملہ فرائی سرو ہے اصل اصول بندگی سے تاجبر کی تاج کی ہے, ہے اچھا ایک بات یہ فرمائی اللہ صاحب کہ مولا کا اور کرم اللہ وزول کریم. یہ دو کانسیپٹ ہمیں نظر آتے ہیں جیسا کہ وہاں سے بھائی نے ایک ہندوستان سے بات کی منسون من تو مولا فاضا علی و مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا انہوں نے کہا کہ اس پہ کلام کریں اب ہم اللہ کے لیے بھی مولا کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مولا کہتے ہیں ہم مولا علی کے لیے بھی مولا کہتے ہیں تو مولا کا جو کنسپٹ ہے اچھا کے ردی اللہ تعالیٰ ہوں استعمال ہو رہا ہے لیکن یہاں پر کرم اللہ وزول کریم بالخصوص مولا علی کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس پہ کیا فرمائیں جس سے پہلے تو میں کرم اللہ وزول پر میں کہہ دوں گا کہ ایک آپ کی مقدس کو دعا ہے اس کا کانسپٹ یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کے اندر ایمان فکری طور پر اتنا ودیت کر دیا گیا تھا کہ زمانہ جاہریت میں سرکار نے اعلان میں بت نہیں بھی فرمایا تھا تب بھی وہ کفر کے جو دل لوگ تھے شر کے دل لوگ تھے تو اس معاشرے میں رہ کر بھی آپ کی جبین مقدس کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جو آہا. جو. تو زمانہ جاہریت میں بھی آپ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا اس لیے آپ کو کرنے والا وزال کریم کا اور یہ خاصہ سیدم صدیق اکبر کا بھی ہے لیکن مشہوری آپ کے لیے ہوا ہے بالکل بکر کے لیے مولا کے حوالے سے کیا مولا کے حوالے سے آپ نے بہت بنیادی سوال کیا لفظ مولا اللہ کے لیے بھی رسول کے لیے بھی حرض علی کے لیے بھی تو یہ کانسپٹ سمجھ لیجئے کہ ایک لفظ جب متعدد ذاتوں پر مشترک بولا جائے تو اس سے شرکت نہیں ہوتا جس معنی میں اللہ کو مولا کہا جا رہا ہے اس معنی میں رسول کو مولا نہیں کہا جا رہا لفظ وہ استعمال کیا جا رہا ہے مولا رب کریم کو معنی مددگار کے ہے اور حامی و ناصر کے ہے وہ ذاتی طور پر ہے طور پر. نبی اور رسول کے لیے یہ عطائی کے لیے اور سیدنا مولا علی کے لیے تو یہ جی حدیث پاک حدی الخم سے سوال بھی ہوا یہ صحیح حدیث کی کتب میں موجود ہے کہ سرکار نے فرما خود مولا فر مولا اور جامع فرمی جی میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت خیمے نارم فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے باہر سے کھڑے ہو کر کہا یا مولائی یا مولائی اے میرے مولا اے میرے مولا حضرت <تصفيق> مولا علی نے کہا کہ جا, رہا جا کر دیکھو کہ اتنے درد سے محبت سے مجھے مولا کون کہہ رہا ہے تو آپ سن کر حیران ہوں گے جب پردے ہٹائے گئے تو سامنے سیمنا ابو علی بنساری تھے اور وہ مولا کہہ رہے تھے حضرت علی نے فرمایا کہ آپ مجھے مولا کہہ رہے ہیں فرما میں آپ کو مولا کیوں نہ کہوں کو تو اللہ کے رسول نے مولا کہا ساری گمت کے مولا کیا بات ہے ماشاءاللہ من کن مولا فلیون <تصفح> مولا ناظرین آپ رہیں گے ہمارے اور ہم رہیں گے کے ساتھ ملاقات چائن کیشن کے آخری آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جن اقبال حاضر خدمت ہے مفتی صاحب علامہ صاحب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ شیف لائے بہت خوبصورت گفتگو رہی ہے آخری میں میں چاہتا ہوں کہ جو سوال آیا تھا کہ مرد کو ستر ہو رہے ہیں اور عورت کے لیے کیا ہے دیکھیں اس میں تو ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں عورت کو ان کے شوہر ہی ملیں گے البتہ دیگر تمام نعمتیں وہ مرد کے ساتھ شریک بالکل ٹھیک ہے مولا علی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیے پوری دنیا کو میں یہ پیغام دوں گا تمام ویورس کو کہ سید علی رضی اللہ تعالیٰ کا طرز زندگی مناسبت کا موت ہے مناسبت کی موت ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کے دل میں تھا وہی آپ کے زبان تھا اس کو اگر اپنا لیا جائے تو ان شاء اللہ تباہ مناسبت اللہ تعالیٰ محبت آپ کی اہل ایمان پر فرض ہے کیونکہ آپ سے محبت کرنے والا مومن ہے اور آپ سے محبت نہ کرنے والا مناسب علامہ صاحب مفتی صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے افطار ایک بات کہی تھی کہ ہم تو در اپنے الفاظوں کو رنگ بخشتے ہیں جلا بخشتے ہیں اس طرح کے محبوبین کا تسکرا کر کے مولا علی کرملا وجل کریم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھ سے علی ہیں اور میں علی سے ہوں اور ایک اور جگہ ترمجی کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و اداوت نہیں رکھتا بلکہ ناظرین اور تھوڑا سا میں محبت کو اگر آگے بڑھاؤں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احبا علی فقط احبنی یعنی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ممن احبنی فقط احب اللہ اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اس نے اللہ سے محبت کی اور آگے فرماتے ہیں ممن اب علی فقط ابنی ومن ابدنی فقط اب اللہ یعنی جس نے علی سے دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی اور جس نے مجھ سے دشمنی کی گویا اس نے اللہ سے دشمنی کی یہ تبرانی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے بات یہ ہے ناظرین کہ اپنے آپ کو منافقین سب سے نکالیں اپنے آپ کو اس صف سے نکالیں جو سف عبد الرحمان ابن ملجم کی صف ہے کہ جس نے صرف اور صرف ایک عورت کی خاطر مولا علی کرملہ وجول کو شہید کر دیا نہ ہم منافق ہیں نہ ہم ابن ملجم کی قوم میں سے ہیں ہم تو حب علی کے کرنے والے لوگ ہیں حب علی کے دعو میں ہم نے زندگی کی ابتدا کی ہے حب علی کے دعووں میں ہم نے جوانی کو دیکھا ہے حب علی کے دعوے میں ہم بُڑھاپے کو دیکھیں گے اور حب علی کے دعوے میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے کیونکہ ہمارا ایمان اس بات پہ ہے ناظرین کہ سرکار کا فرمان حق ہے اور سرکار کا فرمان سچ ہے کہ منافق مولا علی سے محبت نہیں کر سکتا اور جو شخص مومن ہے وہ مولا علی کی محبت سے رہ نہیں سکتا ہم اپنے آپ کو منافقین کے سب سے نکال کر مومنین کے شامل کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ جس مولا علی سے محبت کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر لی اس نے اللہ سے محبت کر لی اور جس نے مولا علی سے دشمنی کر لی ناظرین اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کر لی اور جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کر لی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کر لی. ناظرین آج, آج کا یہ پیغام آج کی یہ بات جو اکیس رمضان المبارک کے موقع پر ہے اہل بیت اتار کی شان مولا علی کی شان تو یہ ہے کہ ان کی جوتیوں کا صدقہ ہم کھاتے چلے آئے ہیں اور کی جوتیوں کا صدقہ ہم کھاتے چلے جائیں گے سرکار نے جس گھرانے سے اتنی محبت کی ہے سرکار نے جن لوگوں سے اتنی محبت کی ہے سرکار نے جن کے بارے میں یہ فرما دیا کہ میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی نارائن کا صدقہ کھائیں اور ان کے تبسم سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی مفرت اور بخش طلب کریں آج اب آپ جس وقت میں داخل ہونے جا رہے ہیں اور جو لمحات اب آپ کے سامنے آنے والے ہیں نازی وہ لمحات ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ دس دس لاکھ ایسے مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے مقفرت فرماتا ہے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ایک فاتحہ پڑھیں تین اخلاص پڑھیں ناد علی پڑھ کر مولا علی کو ایشار ثواب کریں اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں اور ان کے سچے سے اپنی مقفرت کی دعا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے ناظین میں اس موقع پر خصوصی طور پر گزارش کروں گا دنیا کے تمام دیکھنے والوں سے جو اس وقت ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں جناب اسماعیل بھائی صاحب جن کی آنکھوں کا آپریشن ہے جناب شہزاد درویز صاحب جن کا آپریشن ہے اور ساتھ ساتھ اقبال بھائی جو کہ حاجی عبدالرؤس صاحب کے بھائی ہیں ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے ان کی تندرستی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولا علی کرملہ وجم کریم کے صدقے ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے انہیں شفا کاملہ اجلا نصیب کرے اور اس وقت دنیا میں جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے یا شافی انتشافی یا شافی انتشا یا, یا شافی انتشافی حضرت یوب علیہ السلام کا واسطہ کے ان لمحات کے صدقے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عجلہ نصیب فرما نازی آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ امجد بھائی کے خوبصورت سے کلام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر فیصلے کے بعد میں تجھ سے دعا